بسم اللہ و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ نروشہ ورش وب الباطہ میم اور ولنوا شاہ اور باقی تمام سامعین برادر خارانہ سب کچھ مسلم سرما خطر ہیں ہمارا سندرہ کتاب دعوت شریف میں سے آج درخت نمبر تین سو چودہ ابلک ہے تین سو چودہ شروع سے لے کر ابھی تک کے اندر بائیس جو ہے دعائے صبح کا اندراز نمبر بائیسواں ہے اور اس میں جو ہے دعا کا جو ہے پیراگراف نمبر دو میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے پہلا ایسا یہ ہے اللہ منسل کا ایمان ایو باشر و خالب یہ اللہ میں تو ایسے ایمان کا طلبگار ہوں ایسے ایمان کا چاہتا ہوں سمجھو میرے دل سے لگے رہے اور وہ ایمان میرے دل سے ہرگز جدا نہ ہو جائے اور ذرا برابر دل میں شکوش بات پیدا ہونے کے موقع فراہم نہ کرے یہ پرگراف ہو کہ دوسرے پیراگراف میں ہمارا توضیح ہے اصل و یقیناً سعادق و قفر ولا شرق و, و شک تو اس میں جو ہے سابقہ دسم میں تو یقین کے بارے میں آپ لوگوں کو دو درن دیا تھا پھر جو ہے کفر شرک اور شک کے حوالے سے اس توجیحات آپ لوگوں کو دیا تھا تو شیک کا معنی جو ہے اطسا و اہتمالوقوع و احتمال ہاں جی کسی چیز کے بارے میں آپ تجرب کا شکار ہو جائے بھئی یہ چیز ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے ہاں دونوں طرف سے آپ کے احتمال برابر ہو جائے تو اس کو شیک بولتا ہے ہاں یقین میں جو ہے ایک طرف کو ڈن ہے شیک میں دونوں طرف جو ہے برابر ہے احتمال دونوں طرف برابر ہے احتمال دے یہ چیز واقع ہوا ہے استعمال دے یہ چیز واقع نہیں ہوا ہے تو ففٹی ففٹی اس کو منطقی اسلام میں شک بولا جاتا ہے ہاں جی ویسے ایک شک عرفی ہے اس میں تھوڑا سا بھی کس چیز کے بارے میں ہاں جی وہاں چاپ استعمال ہو جائے تو اس کو بھی شک کہا جاتا ہے تھوڑی سے استعمال پہ بھی عرف میں تو ابھی جو ہے اسی دعا کا جو ہے یا یقیناً سواد کن لے سماد کو قر وا شرکو والا شک تو شرک کے بارے میں جو ہے مختلف معنی آپ کو بتایا تھا جو شرک جو ہے اللہ کے شرک کا جو اصلاحی معنی ہے اللہ کے ذات و صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے یا اللہ کے لیے بیٹا بیٹی وغیرہ قرار دینا یہ بھی سب شرک ہے لغت میں شرح کا یا شرح کو شرکن و شرکن دونوں کے بعد شریک ہونا شرکت کرنا عربی قاموس الجید میں لکھا اور محدات راغب نامی قرآن پاک جو لغت ہے اس میں شرک کی دو قسمیں کا ہے شرک جو ہے عظیم از شرک کو جو ہے از شرک, شرک العظیم اور جیسے یقال الفلان الشرق بلّہ یہ اس بڑی سب سے بڑی شرک وہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ گناہ جو ہے ايشرغبى ويّّيّّ الال الخريشرغبى ويّماد نظال سب سے اعظم کفر ہے ہاں جيسا آپ بولتے ہيں فلاں الاشركب باللہ و اعظم قفر فلاں شاہ ن اللہ كے ساتھ شيريكيا تو یہ سب سے بڑا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو بھاج دے گا اجلاس شر قابل باش شرک عظیم ناقابل باشر گناہ دوسرا شرک الصغیر ہے چھوٹا شرک وہ کیا وہ مراوا تو غیر اللہ ماؤ باد مرے بعض کاموں میں خدا کے علاوہ اور چیزوں کو بھی دارنگ لی بلا واسطہ و کو معاصر سمجھے تو وہ کیا ہے وہ ریا اور نفاق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرآن فاق فرماء المایو من اکثر بل اللہ شکون ہے نی جنہوں نے ایمان لایا اس میں سے بھی اکثر مشرک ہے تو یہاں اس شرک سے مراد ریا وغیرہ ہے یہ شرک عظیم نہیں ہے شرک جلی نہیں ہے شرک خفی ہے اور اللہ کے بیار نوین فرمائے شرک خفی جو ہے اس عمل میں بہت زیادہ معافی چیز ہے ہر کوئی شرک کو درخت نہیں کہہ سکتے اپنے عازمین ماق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہاظہ اسی شرک خفی کے بارے میں پہ النبی یاز الماء شرک و بھی حاض العما شرک اس عمل میں آخاک زیادہ چپا منبی من منصفہ ایک چھوٹے سے چونٹی جو ہے صاف ستھرا پتھر کے اوپر ہے وہ بھی تا کالے پتھر پر ہے سیارات میں ہیں سمندر کے نیچے ہیں مثلاً اس طرح کی جو ہے سیاہ پتھر پہ ایک, ایک کالا چھوٹا سا چونٹی اس کے اوپر تو نظر نہیں آتے تو اسی طرح جو ہے شرک بھی بہت معافی چیز ہے یعنی رات کے تارکی میں یا پتھر پر کالی چونٹی سے بھی زیادہ معافی رہی شرک اس عماد میں آپ نے فرمایا تو شری قرآن پاک میں فرماتے معشرق لفظی ہے یعنی کئی معنی میں استعمال ہوا ہے نمبر ایک کبھی شرک خفی اور جلی دونوں معنی میں ایک ساتھ استعمال ہوئے دونوں شرک کے بارے میں ذکر کیا چرنجا اللہ قرآن میں سو رہے اچھا کیا کیا آخری آیت میں ہے کہ اللہ بے عبادت رب بے احاطہ اور اللہ یہ رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک رارمت دے دو تو اس میں شرک کے سے بھی منع ہے شرک جہلی سے بھی منع ہے دونوں شرک سے ساتھی سے منع کریں تو یہاں دونوں منع میں اور کبھی تمام کفار اور مشقیں سب کے لیے استعمال کا بھی ان سب کے لیے مشرک کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کا اخت الم مشرقین کافا تمام مشرقین کو قاتل کرو ہوتے ادھر مشرقین سے مراد جو ہے کافر اور مشرق دونوں مراد ہیں یہاں شرک کو اور شکر اور کافر اور مشرک وہ لوگ جو اللہ کو انکار کرتے ہیں رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہے جو کی کفار میں شامل ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک قرار دیتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور کبھی اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا یعنی محصوص شرک کے معنی میں آتا ہے پھر کبھی صرف محسوس ہو اللہ کے لیے بیٹا کرایا یہ صرف شرک ہے اس کو کوئی نہیں کہا جاتا جائے اس کو شرک کہا جاتا ہے اسلام ہے جیسے قرآن کی وکالتیں یہود و زیر و نبن اللہ یعنی یہود جو ہے یہ یہ جو یہود اس میں ذکر ہوا ہے یہ غیر اض کتاب ہیں جو کہ یہود ہے جو کہ قاہر ہیں انکار صحیح کی وجہ سے وہ لو کااہر ہے یہاں انہوں نے بیٹے کا دی دہاتے حضرت عزیر کو اللہ کا تو یہ بھی ایک شرک ہے تو شرک جو ہے مختلف تین طریقے سے استعمال کیا تو اب یہ دعا کا مجموعی تجمہ یوں بن جائے گا اللہ منسل کا ایمان با شرق اللہ یقین یقیناً سعود کا اللہ زباد و قفر ولا شرک و شک کا تجمہ اے اللہ اے میں تجھ سے ہاں جی اس سچے یقینی پہلو اس سچے یقین میں نے السلقہ باشر کا ایسے سچے یقین پہلو کا خواہاں ہوں جس کے حصول کے بعد کسی قسم کی قہر شرک اور شک شبہ کی گنجائش نہ رہے یہ تجمہ علامہ بشیر مرحم نے کیا ہے صحیح خورشید نے یہ تجمہ کیا ہے اور تج سے وہ سچا یقین مانتا ہوں یعنی اے اللہ تج سے وہ سچا یقین مانگتا ہوں جس کے بعد شرک کوہر اور شک وغیرہ نہ رہے تو لفظی تجمہ اس کے اندر آ چکا ہے اور تیسرا تجمہ جو بندہ نے توجی کے ساتھ دینے کی کوشش کی وہ یہ ہے اے اللہ ہاں میں تجھ سے وہ سچا یقین کا طلب کرتا ہوں میں تجھ سے ہاں وہ سچا یقین کا طلب گار ہوں یا اس سچا یقین کا طلب گار ہوں جس کے بعد کسی بھی قسم کا قہر شرک اور شک کا تک میرے دل و دماغ میں نہ ہو یعنی ہر قسم کی شرک سے کوئی بھی شرک زیادہ برابر بھی میرے دل میں نہ ہو تو یہ اس مبارک دعا کا ترجمہ ہے کیونکہ اللہ میں تجھ سے جو ہے اور یقین یقین ایسے یقین کا طلبگار ہوں ہاں جی جو ہے جو ایسے یقین کا طلب ہوں جس کی وہ یقین حاصل ہونے کے بعد پھر میرے دل و جمع میں کسی بھی قسم کے شریک کو حر و فر اور شک وغیرہ نہ ہارگے صرف ایمان ہے کوئی شک نہیں تو اور خالص ایمان و توحید کے منزل پر فائز ہوں کسی قسم کے شرک شیک اور کفر انسان کے دماغ میں نہ ہو اللہ سے ایسے دعا کریں ہاں جی؟ اور خالص ایمان و توحید کی منزل پر انسان فائز ہو تو اس دعا کے بارے میں کہ واسل کا یقیناً صادق اللہ سب و قفر والا شک اس اللہ سے سچے یقین اور پختہ یقین کا سوال کیا ایمانیات کے باب میں اور اس کی اور کفر شرک اور شک سے پناہ مانگا تو اس کی وجوہات کے توضیع جی. اس مبارک دعا میں کفر شریک اور شک سے اللہ کے حضور پناہ مانگا کیونکہ ایمانیات میں شیک جو ہے انسان کو کبھی کفر اور شرک کے قریب کر دیتی ہے ایمانیات میں تزلزل کا جو ہے پہلا مرحلہ شیک ہے شک سے شروع ہو جاتا ہے انسان راستے سے ہرنا شروع ہو جاتے شک ہو جاتے ہیں یہ میرے درست ہے یعنی ہاں یہ وہیں سے اس کا گمراہی شروع ہو جاتی ہیں اور شک جو ہے بڑھتے بڑھتے انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں اس لیے شیک سے پناہ مانگا اللہ تعالیٰ درگاہ میں اور کفر و شرک سے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگا کیونکہ کفر و شرک سے انسان کے تمام نیک اعمال ہفت ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے اکارہ چلے جاتی ہے اور اَودھی عذاب کا مستحق قرار قرار پاتا ہے اور انسان جو ہے اور الشر کی وجہ سے اَودھی جو ہے عذاب عذابِ کا مستحق قرار پاتا ہے چنانچہ سر البینہ میں فر اللہ فرماتا ہے میں فرمان حق ہے اللّت انََ اللین کا حرمین الہل کتاب المشرقِن فی نار جہنم خالدین فی ہا الم شر البریا یہ اللہ نے فرمایا ہاں بے شک وہ لوگ جنہوں نے قہرہ اختیار کیا کتاب میں سے اور مشکین میں سے یہ سب جہر کتاب میں سے جنہوں نے قہرہ اختیار کیا اور مشرقین پھر ناری جہنم جہنم کے آگ میں ہوں گے خالدین سے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے آگ میں ہوں گے اولا کے ہم شر اور یہ کفار اور مشرق لوگ اس رو زمین کے معلوقات میں سے سب سے بدترین معلومات یہی ہیں جو کفر اور شرک کا مرتبہ تو آج ہنگل میں آپ یہاں سے دیکھیں کفر اور شرک خدا حسہ انسان کے ذہن میں آیا تو آپ کے عمل سب ضائع ہو گیا اکارہ چلے گئی ہاں جی مکمل طور پر تباہ ہو گیا لہذا شرک اور کفر بہت ہی خطرناک چیز ہے اس سے مومن ہمیشہ اللہ کے حضور میں پناہ رہیں۔ رہے تجمہ بے شاغ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا حضور کی سلط کا انکار کر کے اور مشرقین جو ہے اور مشکن یہ دونوں جہنم کے جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ پھر جو ہے مشرقین جو ہے یہ کفار و مشقین جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی لوگ بدترین محلوقات ہیں الرمۃ ہیں اولا کا ہم اچھا اولا کا ہمشہ البریا اور یہی لوگ بدترین محلوق میں سے ہیں اور شریک کے بارے میں جو ہے اللہ نے فلم فرمایا اللہ اشرک تھا شریک کتنی خطرناک بات میں میرے بھابھی با اگر آپ نے بھی شریک کیا الحبت نامہ لکھا تو آپ کا بھی عمل ضرور ضرور ہفت ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا وہ اللہ تعنہ نے مین الخاصر اور ضرور عام گاٹا پانے والوں میں سو گے یہ زمر ظمر آدمبر پینسٹھ ہے یہ تجمہ اگر شریک اختیار اگر آپ شریک اختیار کریں تو ضرور آپ کا عمل ضائع ہوں گے اور آپ ضرور حسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ ہے شرک اور کفر کی قباہ ہاں جی اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں شرک نے جو ہے ظلم عظیم شرک کو ظلم عظیم اور ناقابل بخش گناہ قرار دیا ہے آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں شرک کی بہت بڑی مذمت ہوئی تمام گناہیں بخشنے کے امکان نہیں لگی شرک کو بانٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک تو وہ توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں آئیں گے توبہ کر کے کلمہ نہیں پڑھیں گے کوئی نجات نہیں ہے تو قرآن باغ میں جو ہے اس کے علاوہ قرآن میں شرک و ظلم عظیم اور ناقابل قابل کو نہ قرار ہے میں پہلے آج جو ہے ان شرک اللہ ظلم عظیم قرآن باغ میں شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم جو ہے عظیم ظلم شرک ہے انسان کے اپنے اوپر بھی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کیونکہ اللہ کی توہین ہی نہیں اللہ کے بیٹا, بیٹا بیٹیاں قرار دینا اس کے علاوہ جو ہے ان اللہ بھی یہ کہ بےشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ان اللّہ اللہ یقر عیوش کبھی اللہ ہرگز مشرق کو نہیں باستا ہے وہ یاخر لیکن باندھ دیتا ہے معذون زال اس کے علاوہ جو بھی لمحی ساؤ جس کا چاہیے جن کے عمال میں شرک نہیں ہے تو ان کو بانسنے کو امید ہے اللہ نے فرما جس کو چاہیں باندھنے کے لیکن جن کے عمال میں شرک ہے ان کا تو ڈن فرمایا ان کو تو ہرگز نہیں باشیں گے تو میں کہ اگر آپ شرک اختیار کریں تو ضرور آپ کا عمل ضائع ہوں گے اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو رسول اللہ کے لیے یہ بانی ہے تو باقی ہم اپنے فاتحہ خود لیں اس کے علاوہ جو ہے اچھا بے مزید جو ہے بے شک شرک بہت بڑا زین شرک لاز المناظم بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں باشے گا مشرق کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں باشے گا جو شرک کا ہوا ہے ہرگز نہیں باشے گا اس کے علاوہ جسے چاہیں باش دے گا لیکن مشرق کو نہیں باشے گا پش جو ہیں پش شیخ کوہر اور شرک یہ تینوں ایمانیت کے دشمن ہیں انسان کی ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں پش شیخ کوہر اور شرک کی ان سنگین قواہتوں کی وجہ سے ان تینوں میں یہ سنگین کہاحتیں ہیں ان قواہتوں کی وجہ سے اس مقدس دعا میں اللہ سے دعا مانگی ہے شرک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل عطا فرما دے اور ہر قسم کی شرک اور اور ہر قسم کی قہر شرک اور شک و شعبہ سے محفوظ رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروز علم ہمارے سینیک و نور و یقین سے ہاں اور سچی یقین سے منور فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ہاں جی شریک کو ہر اور شخص محفوظ رکھے آمین یار ابلامینس کے دس یہیں پر اتفاق کریں